رحم اللہ زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علی ارشاد یاد تھا کہ شعر ہر شخص یاد کر لی نوٹ کر لے یاد کر لے جلک پڑا آہو ایک قلر دیکھتا جس کا میرا کو فرمایا میں مولانا رحمت اللہ علیہ نے شاہ فرمایا کہ اللہ والوں کے جو آنسو ہوتے وہ آنسو نہیں ہوتے بلکہ جگر کا خون ہوتا ہے جو پانی بن کر آنکھوں سے بہتا ہے فرما ہے کہ جس طرح بچہ جب روتا ہے پیدائشی بچہ تو ماں اس کے رونے کے وجہ سے ماں کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ والوں کے اللہ والے جب روتے ہیں اللہ کی یاد میں اور اپنی خطاؤں کے معی کے لیے روتے ہیں تو آ, ان کے جگر کا خون ان کو اس قدر خون تمنا کرتے ہیں کہ ان کے جگر کا خون پانی بن کر آنکھوں سے بیٹھتا ہے میرا جل پڑا پر سے میرا پونے جگر ارے کل بے دیکھتا ہوں جس کا سن ارے کل بے دیکھتا ہوں جس کا سن چلک پڑا سے میرا پونے نگر ارے پل بھتا جس کا آسن ارے پل جس کا آسن یہ پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے سفر نامہ دسواں سفر نامہ جنوبی افریقہ کا ہے اس کے ملفوظات و اشارات حجیز ادار و ادوکر اللہ کی تشریف حضرت والا کھانا تناور فرمانے کے بعد ٹہلنے کے لیے مدرسے کے ہال میں تشریف لائے تھوڑی دیر چہل قدمی فرما کرسی پر تشریف فرما ہوئے ایک صاحب کو دیکھ کر مخاطب فرمایا کہ یہ آئس کریم بناتے ہیں میں ان کی آئس کریم کھا چکا ہوں ان کو جب دیکھتا ہوں تو آئس کریم یاد آتی ہے آئس کریم والے کو دیکھ کر آئس کریم یاد آتی ہے اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آنے میں کیا شکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لانا تو فرض ہے اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے میرے شیخ حضرت پور پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز اس کے والوں سے ملتی ہے آلو والے ہیں تو ان سے آلو ملے گا کباب والے سے کباب ملے گا امرود والے سے امرود ملے گا کپڑے والوں سے کپڑا اسی طرح اللہ والوں سے اللہ ملے گا اس کی دلیل قرآن شریف میں ہے یا اے ایمان والو تقوی اختیار کر کے گناہ چھوڑ کر تم اللہ کے دوست بن جاؤ لیکن کیسے بنو گے جو میرے دوست ہیں جو تقوی میں سچے ہیں ان کے پاس رہ پڑو اللہ تعالیٰ بے نظر ہیں عظیم الشان ہیں پاک ہیں لیکن اپنے ناپاک بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں اختیار کرو اور میرے دوست بن جاؤ کیونکہ میرے دوست صرف تقوا والے ہیں ان تفسیر تفصیلات کیا شان رحمت ہے کہ ناپاک بندوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت شان استعنائے کامل کی متفادی ہے کیونکہ وہ دل جلال ہے یعنی فاحد استرنا مطلق ہیں لیکن استرنا مطلق سے یہ شبہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے احتیاج سے پاک ہیں کسی کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ ساری خلق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے لیکن استرنا مطلق سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مکمل مستغنی ہیں تو بندوں کا خیال نہ رکھتے ہوں گے کیونکہ جو مستغنی ہوتا ہے وہ دوسروں کے دکھ درد سے بے نیاز ہوتا ہے اسے پرواہی نہیں ہوتی کہ کون کس حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اپنا دوسرا نام مبارک نازل فرمایا ولی کرام الفیض العام یعنی صاحب الاستغناء اور مستغنی مطلق ہونے کے باوجود اس کا فیض عام ہے وہ کسی کو نہیں بھولتا ولی وَل کرام کا یہ ترجمہ روح المعانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے اور سارا عالم اس کا محتاج ہے کیونکہ اس کے باوجود ہم جیسے گناہ گاروں کو فرما رہے ہیں یا یادینہ تامن اے ایمان والوں کیا خطاب ہے اس خطاب میں بھی مزہ ہے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کر لو گناہ گار زندگی کو چھوڑ دو گناہ اچھی چیز نہیں ہے بین الاقوامی خراب چیز ہے ہر آدمی گناہوں کو برا سمجھتا ہے چارے کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ مستغنی مطلق اور مکمل بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے سراپا محتاج اور ناباک بندوں سے بھما رہے ہیں کہ میرے دوست بن جاؤ اور میرے دوست کون ہیں اللہ دینا آمنو جو ایمان لائے اس نے ماضی کا سیدھا استعمال کیا کیونکہ ایمان ایک ہی بار لانا ہوتا ہے تو ولایت کی پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط و کانو یہ ماضی استمراری ہے تو مانا یہ ہوئے کہ تقوی میں استقبرار مطلوب ہے یعنی بار بار تقوا ٹوٹ جائے تو فوراً پھر توبہ کر کے متقی ہو جائے تو, تو مانا یہ ہوئے کہ تقوا میں استقبرار مطلوب ہے لیکن تقوا ٹوٹ سکتا ہے لہذا اس کو بار بار جو ہونا پڑے گا جیسے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر کے پھر با وضو ہو جاتے ہیں ایسے ہی اگر تقوا ٹوٹ جائے بشریت غالب ہو جائے تو توبہ کر کے پھر متقی ہو جاؤ اللہ سے توبہ استفاد کر کے تجدید عہد کرو کہ یا اللہ جان دے دوں گا مگر آپ کو ناراض نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا بندوں کے تو خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مہی اور حید سے پیدا کر کے وہ پاک گات ہم کو اپنا دوست بنائے گی ایک بادشاہ بھنگی اور جماعت کیا ایک عام آدمی کو بھی اپنا دوست بنانے کے لیے تیار نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ناپاک بندوں کو فرما رہے ہیں یا منوتق اللہ اے ایمان والو تقوا اختیار کرو تم میرے دوست بن جاؤ گے کیونکہ مستقی بندے ہی میرے اولیاء ہیں صرف تقوی کی ضرورت ہے ایمان تو تمہارے پاس ہے ہی صرف تقوی کا معاملہ ہے جس پر دوستی کی بنیاد ہے بس اگر تقوی اختیار کر لو تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے اللہ کا دوست بننا کیا معمولی نعمت ہے کتنی بڑی ذات پاک کتنا بڑا مالک اپنا دوست بنا رہا ہے قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ کی کیا قیمت ہے دنیا کا بازار اولیاء اللہ کی قیمت کی جگہ نہیں مگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے یہ خود ظاہر فرمایا کہ تم میرے دوست بن جاؤ بندوں کی طرف سے کوئی درخواست نہیں تھی کہ اللہ تعالی ہم آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت دکھاؤ جس میں بندے نے درخواست کی ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تقوا اختیار کرو یعنی گناہ نہ کرو تو تم میرے ولی ہو اگر گناہ کرو گے تو تم گھاٹے میں رہو گے کیونکہ میری ولایت سے محروم ہو جاؤ گے لیکن اگر خطا ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو میں غفار الجنو ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اور ستار العب بھی ہوں تمہارے یو کو, چھپا کو چھپانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں ستاری کا ظہور فرماتے ہیں تاکہ میرا بندہ رسوا نہ ہو اور دوسرے لوگ اس کو برا نہ کریں لیکن ان کے کرم سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ان کی رحمت کی وجہ سے گناہوں پر جری نہ ہو ان کا ایک نام ظلم انتقام بھی ہے جو مسلسل گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا کبھی انتخاب کا ظہور بھی ہوتا ہے اور پھر وہ رسوا ہو جاتا ہے ایک چور نے حضرت عمر رضی اللہ کالانوں سے کہا کہ یہ میری پہلی خطا ہے مجھے معاف کر دیجئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں تم نے کم از کم تین دفعہ چوری کی ہے تین دفعہ کے بعد اللہ تعالیٰ رسوا کرتے ہیں غرض اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ معافی مانگنے کی اجازت دے دی ورنہ گناگار بندے کہیں کے کہ نہ رہتے استرفال کا حکم بھی ان کی انتہائی رحمت ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ میرے بندے بندوں سے گناہ ہوگا اس لیے فرمایا اس تو رب دنیا میں جاتے رہے وہ لیکن اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا استرفال کرتے رہنا اور رب اس لیے نازل فرمایا کہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اس لیے تم اپنے پالنے والے سے مؤرت مانگو ان کا غفارا وہ غافر نہیں غفار ہے بہت بٹنے والا ہے خطاؤں کو بہت معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں کو دو امیدیں عطا کرمائی ایک امید تو رب فرما کر باندھ دی کہ اپنے رب سے معافی مانگو وہ تمہارا پالنے والا ہے پالنے والے کو محبت ہوتی ہے اس لیے وہ جلد معاف کر دیتے ہیں اور دوسری امید غفار فرما کر باندھ دی کہ نہیں اس کی مؤت بے بایا ہے کیونکہ وہی پالتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے تم کتا بلی پالتے ہو تو اس سے محبت تمہیں ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے وہی لفظ نازر کیا کہ پالنے کی وجہ سے جب تم کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم تم کو پالیں اور ہم کو محبت نہ ہو اصلی پالنے والے تو ہم ہیں تم تو نسبتی ہو تمہارے ساتھ صرف نسبت نسبت ہے پالنے کی ماں باپ بھی پالنے کے متولی ہے اصلی پالنے والا اللہ ہے باغ کے بچپن میں ہی ماں باپ مر جاتے ہیں تب بھی تو اس کی پرورش ہوتی ہے بلکہ بعض بندوں کی پرورش ایسے فرمائی کہ ماں باپ کی پرورش سے بھی زیادہ جیسے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل نمرود نے اللہ تعالیٰ نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا مگر نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پالا بالکل جنگل میں ایک سمندر ج... ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا اور جتنے آدمی جہاز پر سب ڈوب گئے صرف ایک ماں اور اس کا بچہ دونوں بچ گئے جب ایک تختے پر بہ رہے تھے اس کے بعد انرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس بچے کی ماں کی روح بھی قبض کر لو اب بچہ تختے پر اکیلا بہا جا رہا ہے پھر کو حکم ہوا کہ سمندر کے کنارے پر جنگل ہے اس کو وہاں ڈال دو اور تختہ کہہ کر اسی جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے کنارے لگ گیا جنگل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شیرنی کو حکم دیا اور وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گئی اور دودھ پلانے لگی اور دودھ پلا کر اسے کر اسے خوب بڑا دیا اس کے بعد جنوں کے بادشاہ نے آداب شاہی سکھائے ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل تم کو کس کی روح قبض کرنے میں کسی کی روح قبض کرنے میں کبھی تکلیف ہوئی انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ ایک ماں اور بچہ جو سمندر میں ایک تختے پر گئے جا رہے تھے اور آپ نے ماں کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا تو میرا کلیجا منہ کو آ گیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا مگر آپ کے حکم کے سامنے کس کی مجال ہے جو لب ہلا سکے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی بچہ بڑا ہو کر آج میرا سرکش اور نافرمان ہوا اور خدائی کا دعویٰ کیا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالا یہ شخص نمروب تھا جس ظالم کو ماں باپ نے پالا ہو اور واسطۂ اسباب جس کی پرورش ہوئی ہو اس کے لیے تو اسباب ہدا ہو سکتے ہیں مگر اس ظالب کو تو ہم نے براہ راست پالا اسباب کا بھی کوئی پردہ نہیں تھا ماں باپ کے بغیر پالا اور سو ناک سے پالا ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایسے جنگل میں لے جا کر ڈالو جہاں ریحان و شوسن کے خوشبودار پھول ہوں میوے دار درخت ہوں میٹھے پانی کے چشمے ہوں برقی گل و دسترن سے ہم نے اس کا بستر بنایا خوش آواز پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی سریلی آوازوں سے اس کا دل بہلائیں سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز شعائیں نہ ڈالے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چلیں شیرنی کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائے جنوں سے آداب شاہی سکھائے اور اس کو میں نے بادشاہی بھی عطا کی قرض اس پر میں نے سدھا عنایات اور کرم کیے تاکہ بغیر واسطۂ اسباب کے میرا لطف و کرم دیکھ لے اور اسباب کے حجابات بھی نہ رہیں مگر یہی شخص میرا دشمن ہوا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالنے والا ہوا اگر کسی شاہ کسی کی اگر کسی شامت عمل سے اللہ تعالیٰ عمل پر آزاد نازل کر دے تو پھر خیر نہیں سب کچھ جان بوجھ کر بھی آدمی ہلاکت میں پڑ جائے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ کو